سامعین کرام آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا تو سورہ یوسف مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ایک رکوع ہیں 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جن جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے فلا مرا حروف مقأۃ جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں یہ واضح کتاب کی آیات ہیں بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو آپ کی طرف یہ قرآن وہی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں جب کہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے اب چلتے آیات کی تفسیر کی طرف آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اسی زبان میں نازل ہو جس کو وہ سمجھ سکیں قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور ادائے معنی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بہتر زبان ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف القتب مطلب قرآن مجید کو اشرف اللغات مطلب عربی میں اشرف الرسل مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف الملائکہ مطلب جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ جہاں اس کا آغاز ہوا دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان ہے اور اس پر ایمان لانے والی امت کو بھی خیر امت قرار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد القصوثی یہ مستر ہے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا مطلب بہترین واقعہ ہے یہ اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد کا انجام صبر کا بہترین نتیجہ تائید الہی کی کرشمہ سازیاں نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نہایت دلچسپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص مطلب بہترین بیان سے تعبیر کیا ہے پھر قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ پر وہی کے ذریعے سے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے آپ نے کسی کے شاگرد تھے آپ نہ کسی کے شاگرد تھے کہ کسی سے یا کسی استاد سے سیکھ کر بیان فرما دیتے نہ کسی اور ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنی اہم جزیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے یہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی نے وہی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر سراحت کی گئی ہے پھر یعنی اے پیغمبر اپنی قوم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جب اس نے اپنے باپ کو کہا باپ مطلب یعقوب علیہ السلام تھے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے اور حدیث میں بھی یہ نصب بیان کیا گیا ہے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن عاقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم بھوال مسرد احمد جلد نمبر دو سفر نمبر چھیانوے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اس یعقوب نے کہا میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آنِ عَعْقُوبِ حَكِيمٌ اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی صلاحیت میں سے کچھ سکھائے گا کچھ سکھائے گا اور تجھ پر اور آل یاقو پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا بے شک تیرا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لئے نشانیاں ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسفُ وَأَخُوهُ احب إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةِ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے قطن تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی مخصوص ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا اب چلتے ان آیات کی تفسیر كے طرف بعض مفسرین نے کہا ہے کہ كہ گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند صورت سے مراد ماں اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اسی سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے جیسا کہ یہ تفصیل صورت کے آخر میں آئے گی پھر یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں بنا بری انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا پھر یہ بھائیوں کے مکر و فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چونکہ انسان کا عضلی دشمن ہے اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے گمراہ کرنے اور انہیں حسد و بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشاں اور تاک میں رہتا ہے چنانچہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑکا دیں جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسا ہی کیا اور یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ثابت ہوا پھر یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا طویل الحدیث کے اصل معنی باتوں کے تہ تک پہنچنا ہے یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے پھر اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی یا وہ انعامات ہیں جن میں مصر میں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے پھر اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی اولاد وغیرہ ہیں جو بعد میں انعامات الہی کے مستحق بنے پھر یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفسیر بھی بیان کی ہے پھر اس کا بھائی سے مراد بنیامین ہے اور یہ ان کے سگے بھائی تھے پھر یعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین صرف دو ہیں اس کے باوجود باپ ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں پھر یہاں بلا علین سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زام کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی پھر اس سے مراد طائب ہو جانا ہے یعنی کوے میں ڈال کر یا قتل کر کے اللہ سے اس گناہ کے لئے توبہ کر لیں گے یہ یہ دین داروں کو شیطان کے بہکانے کا ایک طریقہ ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه يلتقطه بعض السيارہ سیا ان, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہہ مطلب گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو أبانا لا على يوسف له لنا انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے حالانکہ یقینا ہم اس کے خیر خواہ ہی ہیں آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں قَالَ إِنَّنِي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اس یاکوب نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو الذئب ونحن انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو تب خسارے پانے والے ہوئے अलम ماذا ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لاتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون <تصفيق> پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں تب ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے وجاءوا اباهم عشاء يبكون اورو اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے ائے قالوا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف الجب کنویں کو اور غیابت سے یہاں مراد اس کی تہہ اور گہرائی ہے کنواں ویسے بھی گہرا ہی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا پھر یعنی آنے جانے والے نووارد مسافر جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آ جائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں یہ تجویز ایک بھائی نے آزراہ شفقت پیش کی قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعات ہمدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا پھر کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہے جن میں شرع کباہت ہو نہ وہ محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ بنے چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدوش ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے کیونکہ وہاں کے کھلے میدانوں اور صحراوں میں بھیڑے عام تھے پھر یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا جائے پھر قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وہی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی اپنی حاجت لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانا معاملہ کیا تھا جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وہی آ جاتی ہے جیسے عیسیٰ و یہی علیہ السلام وی رہما پر آئیں پھر یعنی اگر ہم سکا اور اہل صدق ہوتے تب بھی یوسف کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متہم اور مشکوک افراد کسی ہے پھر آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اور وہ اس کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے اس یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے لہٰذا صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو جے اللہ علیم یا کافلہ آیا پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا پھر انہوں نے اپنا پانی, پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا واہ خوشخبری ہے یہ تو لڑکا ہے اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے اشروح بھی دین اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف کی قمیص خون میں لت پت کر لی اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف کو کھاتا تو قمیص کو بھی پھٹنا تھا قمیص ثابت کی ثابت ہی تھی جس کو دیکھ کر علاوہ ازیں یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو بلکہ تم نے اپنے دلوں میں سے بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے تاہم چونکہ جو ہونا تھا ہو چکا تھا یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا پھر منافقین نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام و ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا افہام و ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا وَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفٍ اِذْ قَال فَصَبْرُونَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 2661 مطلب اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لئے وہی مستعال پاتی ہوں اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو کا پیش آیا تھا اور انہوں نے فصبر جمیل کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں پھر وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے یہ وارد قافلے کے لیے پانی لانے والا جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا پھر بغاعتاً سامان تجارت کو کہتے ہیں روح کا فائل کون ہے یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے بعض نے برادران یوسف کو فائل قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف بھی کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا بلکہ بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کر لیا چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو خوشخبری سنائی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے مگر یہ بات سیاک سے میل کھاتی نظر نہیں آتی اور بعض نے اثروہ کا فائل وارد اور اس کے ساتھیوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکلا ہے کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت میں شریک ہو جاتے بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر یہ بتلایا کہ کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ ان کے سپرد کر دیا ہے تاکہ اسے وہ مصر جا کر بیچ دیں مگر اقرب ترین بات یہ ہے کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا کہ کہیں اس کے عزیز و اقارب اس کے تلاش میں نہ آ پہنچیں اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں کیونکہ بچہ ہونا اور كنویں میں پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہنے والا ہے اور کھیلتے كودتے آ گرا ہے پھر یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو اس کا علم تھا لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الٰہی بروئے کار آئے علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے یعنی اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً ایزا پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف کو میں مہلت دی تھی اور پھر بلاخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز والا چار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا اے پیغمبر ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح سر خرو ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارے آبرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آ پہنچا پھر بھائیوں نے یا دوسری تفسیر کے روح سے اہل قافلہ نے بیچا پھر کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے اس لیے چاہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو اس کی صحیح قدر و قیمت انسان پر واضح نہیں ہوتی